ثبوت دا دا پیشن گئی پہ رہا سد نے سلام نہ خوار فرقہ عقائد بات محاور مقرل کا اسل ہے بان اتفاقی وہ سلحی ندی خروج رکھ اسو کا سانوار کافر اگیرا کافی ردی خارج جواری جو تو تک ونے کی یا خارج دی داخل اہل سنت و جماعت دا یا خارج دی بیعت خلافت المسلمین دا علاوہ نے خروج کرے خرجو ان بیعت ال... مزنا نذ بیعت خلافت المسلمین ہندے نو ثبوت دا قتل دا دی, دی نبی دے سان پیشن گئی قتل کرے دا انا بی ذرن قال خد رسول اللہ سمن فارق جماعت عقیدہ شبرن جداش جمات مسلمان دیونے جمات صاحب قطر اسلام کا اسلام نے کافر کافر اسلام پسمانا منتخب فتح مال بان اخرضان استحصار ہوا اختصاصے بی چدا بیت الما اخبر رکھے ورزے سائکینا چی اور دا دا پا حکم دخباروجی کے لیے ذکری باب گراؤٹ اہم بحادہ منتخب اخبر ما الما اما نظیب سے صبر یعنی خصوصی ظلم پر تھا با نکھی تابیر نہ خصوصی ظلم بادی خلاب ما کوا. سبب دفارد خطرہ متا سکے مطابق بھائی تاریخ ہونا پی جن میں آبازی کارون موافق مشریت وتن کھیرون تاس نظری خلاب دو شریکت وتون کھیرون پمن ار کرا کر چی داسی برا راشی فقط کار بن کراچ ردی من کرا تم کر جا فقط بریا و من کرا ویکل بھی بد گان پزنے کی مندریا من, من رسول راح فلانت لیکن من اللہ فلانت ترہم جنگ سنکتو کالم کال نام سوچر بواہ نہیں کرے بکار ذاتی لا کوئی مقصد دی اسلام بارے نہ مکرات کے جگلاف نہ خلاف نہ جمن ان کرا من افغانستان بان ان کر بلستان امن کرا بالکل وسادات موجود کی شاہرون شاہرونات افراد فر دیا تاکہ موجود زماعت کی شہرناؤ شرون نفید امن آرات آیو فر کمرن مسلمین اراد کی تفریح کر اور مسلمان کی تفریح کرا اور امرد مسلمانان جمیون حالانکہ دی متفق بھی فیو خلیفہ یا متفق بھی فیو او عہدہ سے خلاف, و خلاف کی دلرا امیر متفق خلیف خلاف کی روزی کائر من کانا ہر سوچوی و ہروان خو بی. خوارج ذکر گلا النہروان خوارج کیوں سے ددے مقام کی فقان فیم پوے لالی نشانے جرن مو خوارج خوار جیو سڑے دے لنڈ لا سنوالا دا اختلاف پہ لفظ دے مانا شاندینا لنڈ نہ سنوالا یا مخت جت مانام دغدا یا مسدونت سندوے سندوین خز دے سندوا سنی تے لکھی کی ندا و قصر کے سے مشابه دے مزدون لللہ سنوالا لب کرو کتاب شارت مانی چتا سم نبم ماں بخبر کرتا سر تب سیری بشارت مانی باجر مان چکم کرے اللہ نائ کا سانس چی سو ہو جائیں گے پلے سانت نہیں سرام سرامانی انت سمی تحاضا میں نہ ہو یمن مخلوط پخاور کی نخار موجود اور مخلوط پخاور کی فقص محاابے اکرم نے قبر خبر خاصا بینا بنی کلاب ہندی ضرور کی تقسیم کر دوفار تعریف چرا دیبت وار ڈر شریفی بت وقالت و شکایت مشران جبر سندید القم تبھی مشران فریدی جذبات سر تو سلام تھا غیر تھا جبر سرگ والا جو بہایام جی غیر سرگ والا مشرف روج ن تھے بٹ گمبرو والا مر تل جاتی بٹ تند والا نہ جب تردے گڑ گری والا محدود سرم خرے رہے ادمانی دار امین گردی اللہ والا امین نہ گرد ہوئی کیا <تصفح> <سلام> شک ذدفن نسل کے یو فلایا یقوم <تصفيق> براوزی یقرؤون القرآن اواز با تو ماقب ولکھی جی جدی بورید القران درا خلاوی جائزو حناج رحم دماری دی یوا نابورید دی جسنلا الکتاظر تمی نے کو زیگی ہسے پخلو بان می ہوئی و خطظرک میں نے کو زیگی زرکبے تيقن نی کریم قرآن قرآن قرآن من اسلام و من اسلام و اسلام اسلام تو غشنا مقصدی لیکن اسلام اسلام کی داوخلام لیکن کی دا دا. داو پر اسلام شینی سہم شی وہ تین شہری نوی نہ مرو پرشان يقتلون اهل الاسلام جنگ بقید مسلمانوں اور سویدون اهل اوسان مشرکین و فریدی لئن انا ادركتهم لاقتلنهم قتالات فزو عموم الذین لزم فزمان کراوذی لئن ادركتهم لاقتلنهم قتالات زما قتوم دینہ پریشان قتل دادیاں نو لا قدرت چریس سے ساتھ تشبیہ اگے صور کی تھی جہبان لا پاک ہلاک کریو بی خیر اسرئے زمداس موجود اختلاف افتراق نراؤ کو سی یخرجو قومن ثقيل وینا بہ گئی قران یسنا بوی یسنا ثقيل کہ قول ان الحمد لله رز قران سن رسول یسنا القالوا یلا بہ کے جن قران یلا بہ وسونل فعل بھی اخری کہ پھل بے نہ کاری یقرؤن القرآن قلیل القرآن رخ اللہ یجوز تراقیہم ازی معنی مو کلی نہ بودی ددی دستورنہ ترقوا ترک وی ترک وغیرہ جورل اسلام اسلام تا نہ وہ واپس بل محال خیال <سؤال> نہ واپس ختم ہو نہ شب کی خود کی ناگے تھے بند راضی نہ پچ اسلام ہت تائرا چوا پسم خل پٹکل مہالی دار اسلام دام دا مقصد داری نہ پٹک دا ہوم شر رل کل خلی کا داج داخ ہوم شر الخلق والخلیقا دا کا دا دٹ مخلوقات نری کا او اوخلک ما داتا دا, دا تا شر رول خلک ول خری کا دیدی بتر تو ٹول مخلوقات نو ناکار مخلوقات نا, ناکار مخلوقات نا. او خلق چکم موجودی اور خریکا چکم سیاخ لوکو ہوم شر رول خلک ول خری کا دادی ناکار موجودو مخلوق نو درا کا دے دمخلوقات چکم موجودی یا خلق عام دی او خریکا خاص اب بہم دیدی ناکار دمخلوک نا اونا قرار دوابور دواب نہ تو بعد من خطر ہو وا شایدات اربع دا فرد چدی سے جہاد کی وہ دی قدر کہ وہ ہو او دی قدر کہ اگر راز حدیث یاد کیے الہ کتاب اللہ دعوت ورگے کتاب اللہ لا تا نهایت النبولین تقریبا ایتن رسل دعوت ورگے کتاب اللہ تو نے سومن ہو بشین ادی بنی پیش کی کتاب اللہ عمل نہ جو پر قرہ قابل نہیں وَنَسُومِنُهُ فِي جِنِيْدِ كِتَابَ دَرَانَ پَتَشِئِ كِذَامَن لَمَن قَاتَلَهُمْ قَانَ أَوْرَابِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْهُ نَا تَاجِدي سَجَنگُکان رَغِبا قَرَب يَا اللَّهَ تَفِيْنَ اي فُذِي دُؤُمَت زَمَانَا زَمَا فُومَت كِبَرِ ذِي وَجِنَارِ ذَنُهُ وَسَجَاوْدَا تَفِيُ سَجَگَ لِكَرِ نَا دَيْنَ خَبَر لَاكَ نُورُ مُت اد تحلیق سر خریدا بالکل یا وحکل تحلیق اور مو پانی موہ میں گئی وہ دیکھ کے قتلے گی تسمید رسول اللہ علیہ وسلم جی سما چرا رس ماہ نظام تو محبوب دا چدرو ہم پاگمانی ہلاکت ہلاکت حق کی دے اور زبانوں سلام بانے وزا حادثی ما بینی ہو بے نے کم اور خبر ہے کم ہو میں زما میں خلط توری راضی کہیں ہر وہ خود ہے تم جنگ پاخت کی صحیح تدبیر تدبیر خفیہ تدبیر خفیہ شاہد شاید کشمیر رحمت اللہ علیہ مانا کی انہمار حرف خدا تون دادی تدبیر خفی جنگ ختم دن کے لئے فدیبانی سمیتو رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم يقولو یا چی بی آخر زمان قوم من حضور صاحب رسولان اصل کی تمہید دے دادی نا. چی دا خبر از را خبر ازارانکم نبیر اسلام لیکم یا چی بی آخر زمان قوم من حضور صاحب رسولان را بچی ب سبا و راحنا عقل والا يقولون من خير قول البرياء و ينابقوا ذي ذا غرد و اعتناء ذا و اعناد مخلوقات ذا اللّه كتاب و آية المولولي و الدليل من الإسلام كما يبرقوا صلى الله عليه وسلم من الرمياء عند اخطارنا اللّا يجاوز إمان و حناج ناب و الإيمان ذا و استرنا قطع ذلت و و الكزي يا برع اللي انت منقجي فعينما خبر کرناس اور یا قوم <سلام> ولا خرشہرات ولا صلاتهم من مساسه بالنسبه منذ لاقيمائش ولا سيام رو جی بم دی دیسی نبی رو جی ستاس بالنسبه رو جی دا منشے یقرؤون القرآن يصبون انه لهم ولله القرآن وخيال وكفدی بارے چدا د دلیل دلیل ہے وہ عالم حلال کی فضیلت بارے بھی دلیل بھی دین فار بنی وہا لا تجاوزوا سركم منذ نہ گدکے کو منزنے مقبول نہیں رات ہو جائے تو سراتہم تراقیہم برابر خیزے دیتا ہے ملک منسو انکم منکم سامن رمیا لو یعلم الجس الذين سیمونہم کو فویے اگرچہ جدید مصیبت بولے سیدی سجڑو کہ پہاڑے اجرمانی میں سرشے زفان دی فلسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لتق کرو علی العمل نہ العذر امر ندیم اعتماد کی پریاں عمل باین اور اعمال بفرید حاصل دار ہے مزدار یہ کار بن اور اعمال زرد گوشت نے لتق کرو علی العمل ویا موات زارکہ زاری نہ خدادا لہ آزدن پدی مٹ دے سنگل منگل چوپ دے سد نارا سنگل چوب دے, دے مٹ باندھی سپین وختی دی. لا جگڑ کوئی تیجی اخل پور چاہ چی راشی پور کو مرت راشی سا سونا سا سولاد سا ساروں لوٹکی واللہ انی لارجو قوم دا دے دے دا دا دی تمام دی دا دا قد شناخ موجود دی دم حرام دی, تو دا دی الناس دا غیر بھی دی۔ پہ سی رات کو بیاں فنس درنیز وحمان سر بیاں پڑاؤ پڑا پڑھا مانی چھت مرن آتی پڑاؤ پرانی شو دیسرا مخام شخوار جبد اللہ محبو راسی بھی امیر پخبار جبان ابد اللہ محبر راسی بھی امیر پکار نیو ویل مرغرتا انقروا لما وزذر الزوجنله اوغردوي نيزولارا زنه زوجنله واسل جنگ راواسي دميتللا منجو فري حال قرو کاٹھونا زال خ تیار کیں فين يخافو یناشدوکم کما ناشذوکم یوم حرولا زما یوتے دی متالباو کی ساتھ سند صلح ایناشدوکم چنے متالباو کی ساتھ سند دوسرے نے کہتا چنے متالبا کو ساتھ سند شریف جنگ حرولا اورد حرولا باندې ابھی عبد الله ابن عباس ہدی گرےو ان چاہتے ڈیر کسان ترور تقریباً یادواپس خام کت مطالب آشو واشوانے وش جمناس بیرما مری شریف اجی کی انا سمرات ابا جماعت داری رضن ہو زمین خبر جا وشا جرمنا سب بیرما نری شریف اجی کے حل کو اتنا جماعت داری نہ سمی نظیب کیٹم بنی کالو قطل و بعض ہمارا فاسر اتنے جوڑے دیے وقتلو بعض باز مراعباز انو وما اسیو من الناس اندو جماعت قاری ردن ہونا چا اثر ناس انداری کرنے اس کے تعبیل پر سکے وما اسیو اسی گندر سے دو خالق ہوتا جماعت قاری ردن ہوتا فدورت مانی اللہ رجنان نے دو قسام تخمیل شو شاید زیادت طور سے قالاریون جنگ چاپا قرار شو اور دی حلال شو انت من صفیح المقدچ اس پر کورٹ رکھا لندہ سے چکہ معرامہ نبی رسیم خوضر روار منا ننڈ سے ریٹ پ میں جد نه من وقام آريون بنفسي ہ پ سرو پخپلا حتى سن را جممات تا اقدر بعض هم آرا بعض قطر چ پہ بعد ل فاصل بعضنا یو ڈري پر تو وقال آخررج وہ دی رو و ک دی آخررج وجدہ من سرور صرف وجود جدو میں فاسدانی خازا تنع ابا منا ناش لا الله لقد سمي قاضي الرسول سيدنا حضره الاستاذ النبي صلى الله والله الذي هو قسمي لا اله الا الله حتى استحلفه ثلاثا فبادروا مطالبه كنذروا عير الره هذا نذر القسمه غقسم قال حدثنا حبشي عليه قريه تكون بايه من الورق پوس والی ہر شہرات مصر شاعرات لطت گونالا سمبل پر بڑے دشتی بانیوشی دشتی ہو بات آگا مقد لمانہ سبھی چیزوں اور لمانا یوم دن فلم دن خدا وقت کی فوجماعت کی جاو باللیمون وې نااس د سر دش پیا دووردي او پیر و هو مساارین غ که چې ممسکن دی ممسبوت نه بعد دل ما د سره مسکران چا دی د تو هم د د سر نور خلکوونه وقد کاوتو مور یو خات با برک وقدوت هو برنا سر کور تهویل کې چې دهغې سر وړټوپ بارانې ورته کيغهوره ور. خارب مرم سمانا سنیانو سراسانے شہرات مس سبارت سور پرشانت اخبریت پیشوبانی